نظریاتی اور عسکری جنگ میں فرق پہلا فرق نظریاتی اور عسکری جنگ میں فرق کئی پہلوں سے موجود ہیں جن کو بغور دیکھ کر نظریاتی جنگ کی اہمیت اور اس کے بھیانک نقصانات معلوم ہو جاتے ہیں ان میں چند اہم فرق یہ ہیں نمبر ایک عسکری جنگ کھلم کھلا اور نظریاتی جنگ خفیہ طور پر جاری رہتی ہے جب بھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر عسکری حملہ کرتا ہے تو اس ملک کے تمام لوگوں کو حملہ اوور کی دخل اندازی کا علم ہو جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے حملہ اوور کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں عسکری جنگ کا اعلان پوری ریاست میں یک بارگی ہوتا ہے جس کے بعد نوجوانوں بوڑھوں مردوں عورتوں سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں میں اپنے دفاع مزاحمت کا احساس و شعور جاگ اٹھتا ہے اس حال میں یا تو وہ جنگ کرتے ہیں یا مسلحت کو دیکھ کر جنگ زدہ علاقے سے کسی اور جگہ ہی جرت کر جاتے ہیں لیکن نظریاتی جنگ عسکری جنگ کے برعکس اتنے خفیہ انداز سے جاری رہتی ہے کہ عوام الناس میں سے بہت کم تعداد کو اس کا شعور اور اس کے خطرات کا علم ہوتا ہے کیونکہ یہ لڑائی ظاہری تباہی توپ ٹینک اور بارود کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ اسکول اور کالج کے تعلیمی نصاب کلچر اور رسائل و اخبارات کے ذریعے اور سیاسی نظم و ضبط اقتصادی سرگرمیوں کھیل کود اور جدید فیشن کی شکلوں میں ہوتی ہے عام لوگوں کو اس جنگ کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کے خطرناک نتائج اور اثرات ملک و ملت کی طرز زندگی کو یکسر بدل چکے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عام مسلمانوں میں سے بہت ہی کم لوگوں کو نظریاتی یلغار کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس کے مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں ایسے لوگ عام مسلمانوں کے سامنے کتنے ہی زور سے چیختے ہوئے یہ آواز اٹھائیں کہ ایک بہت بڑے طوفان کا ریلہ ملک و ملت کو بہانے کے لیے آ رہا ہے اس سے اپنی حفاظت کرو لیکن لوگ اس وقت تک ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے جب تک وہ طوفان ان کو بہا کر نہ لے جائے یہی وجہ ہے کہ یورپ اسلامی ممالک میں عسکری جنگ کی بجائے نظریاتی جنگ کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس جنگ میں ان کے مد مقابل مزاحمت کا میدان خالی رہتا ہے دوسرا فرق عسکری جنگ میں مدے مقابل فوجی ہوتے ہیں جبکہ نظریاتی جنگ میں نہتِ عوام عسکری لڑائی دو ایسے فریقین کے درمیان پیش آتی ہے جن میں ہر ایک مسلح ہوتا ہے اگر ایک فریق حملہ کر سکتا ہے تو دوسرا اس سے دفاع کی طاقت رکھتا ہے ایک طرف ٹینک ہوتا ہے تو دوسرے کے پاس اس کے توڑ کے لیے مائن ہوتا ہے مائن یعنی بارودی سرنگ ہوتی ہے ایک کے پاس جنگی جہاز ہوتے ہیں تو دوسرے کے پاس اس کے دفاع کے لیے راکٹ اور میزائل ہوتے ہیں ایک فریق حملہ کر کے اقدام کرتا ہے تو دوسرا راستے میں اس کے لیے گھات میں بیٹھتا ہے الغرض دونوں کو حسب استطاعت صلاحیت حاصل ہوتی ہے خلاصہ یہ کہ دونوں کو حسب استطاعت صلاحیت حاصل ہوتی ہے لیکن نظریاتی جنگ میں ایسے تمام لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو دفاع کی صلاحیت اور اس کے وسائل سے عاری ہوتے ہیں مثال کے طور پر نظریاتی جنگ میں ایک فریق کے پاس اسکول کالج نصاب تعلیم اسکول کالج نصاب تعلیم استاذ اور مادی وسائل ہوتے ہیں جن کو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے تو دوسری طرف عام لوگ ان تمام چیزوں سے دست و تہی دامن ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اولاد سمیت ان اداروں کے سپرد کر دیں ایسے ہی اگر ایک فریق کے پاس ریڈیو ٹیلی ویژن اخبارات رسائل سینما، تھیٹر فلمی کمپنیاں میڈیا چلانے والے ماہرین ہیں تو مد مقابل جو کہ عام لوگ ہیں یہ وسائل بالکل نہیں رکھتے ان کے پاس بھی سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ دشمن کا پیغام سن کر اس کو منع قبول کر لیں اور اس سے اثر انداز ہوں کیونکہ وہ مقابلہ کرنے میں مذکورہ بالا وسائل سے محروم ہوتے ہیں اس غیر متوازن نظریاتی لڑائی میں ایک طرف ماہر مکار چرب زبان چکنی چپڑی باتیں کرنے والا اور لوگوں کی نفسیات سمجھنے والا حملہ آور ہوتا ہے تو دوسری طرف ان پڑھ غریب بے بس بچے اور عورتیں کم عمر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں جو بہت جل اور آسانی کے ساتھ ان کی نشر و اشاعت سے متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دشمن کے دلچسپ پروگراموں تبلیغات اور نشریات میں پیش کیے جانے والے مضامین کا صحیح تجزیہ اور ان پر صحیح تفسرہ کر سکیں اس لیے یورپ نے اپنی پوری قوت کے ساتھ یہ محاذ ایسے لوگوں کے مقابلے میں کھولا ہے جو اپنی ذات اپنے عقید فکر اور زندگی کے رسم و رواج سے درست فائدہ اٹھانے کی بالکل قدرت نہیں رکھتے تیسرا فرق عسکری جنگ میں زمین پر قبضہ ہوتا ہے جبکہ نظریاتی جنگ میں عقل و فکر پر عسکری جنگ میں دشمن ایک ملک کی زمین پر قبضہ کرتا ہے جسے حملے اور قبضے سے چھڑانا بآسانی ممکن ہوتا ہے چنانچہ اسلامی دنیا کے بہت سے ممالک یورپ نے قبضہ کیے تھے لیکن اب وہ ظاہری طور پر ان کے تسلط سے آزاد ہیں بالکل ایسے ہی افغانستان کے ساتھ بھی ہوا کہ انگریزوں سے آزاد ہوا پھر روسیوں نے اپنا قبضہ جمع لیا جب ان سے بھی آزاد ہوا تو امریکہ نے اپنی قسمت آزمائی کے لیے اپنا تسلط جما لیا لیکن الحمد اب بہت سے علاقے ان کے ظاہری تسلط سے بھی آزاد ہو چکے ہیں لیکن نظریاتی جنگ میں دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کی فکر ان کی عقل عقیدے اور رسم و رواج پر قبضہ کر لے اور جب کسی کی فکر عقل اور عقیدے پر دوسرے کا قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زمین کو دوسروں کے تسلط سے آزاد کرانے کا بالکل نہیں سوچتا اور قابض دشمن کو اپنا دوست اس کی تخرید کو تعمیر غلامی کو آزادی اور ذلت کو عزت سمجھتا ہے یورپ کے قابضین گزشتہ دو سو سالوں کے عرصے میں اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ اسلامی دنیا کے بہت سے عام لوگوں اور خاص طور پر حکمران طبقے کے ذہن اور عقل کو اپنے قبضے میں لے لیں انہوں نے مغربی فکر عقیدے اور مادہ پرستی کی تہذیب کی روشنی میں ان کی تربیت کی اور انہیں اس پر مطمئن کر دیا کہ اسلام کی حاکمیت کی بنسبت کفر کی حاکمیت اور اس کے قوانین کو نافذ کرنا زیادہ بہتر ہے اسی وجہ سے وہ تمام مسلمان ممالک جو بظاہر تو یورپ کے تسلط سے آزاد ہو گئے مگر ان میں اب تک مغرب کے تعلیمی یافتہ ایجنٹ حکومتیں چلا رہے ہیں اس لیے آزادی کے بعد سے آج تک ان ممالک میں کبھی بھی اسلام نافذ نہ ہوا یہ مغرب زدہ طبقہ نہ صرف یہ کہ اسلامی نظام نافذ نہیں کرتا بلکہ اسلامی نظام کے نافذ ہونے کے لیے اٹھنے والی ہر آواز بھی ان کی اصطلاح میں جرم ہے جو لوگ بھی اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا قید و بند کی سختیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے یا پھر ان کی دعوت اور سرگرمیوں پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ یورپ کی کامیاب نظریاتی جنگ کے نتیجے میں یہ تمام اقدامات ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے نام مسلمانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی فکر و سوچ پر دشمن کا قبضہ ہوتا ہے میرے دوستوں زمین آزاد کرانا تو آسان ہے لیکن ایسے دل و دماغ کو آزاد کرانا بہت مشکل ہے جن پر اغیار کا نظریاتی قبضہ ہو چکا ہو ہم نے افغانستان میں افغانی کمیونسٹوں کو عسکری شکست تو دے دی لیکن چند گنے چنے کمیونسٹوں کو کمیونزم سے اعلانیہ توبہ کرنے پر آمادہ نہ کر سکے وہی کمیونسٹ طبقہ جو کل بھی یورپی نظریات کو ماننے والا تھا آج بھی وہی طبقہ دوسرے انداز کے ساتھ یورپ کے ملحدانہ نظریات کا علم بردار ہے یہی راز ہے کہ مغرب اس بات کی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کی زمین کو چھوڑ کر ان کی فکر پر تسلط جمائے کیونکہ یہ تسلط ایک طرف تو بے خطر طریقے سے حاصل ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے نتائج بھی دشمن کے حق میں نکلتے ہیں اور بہت طویل عرصے تک اسلامی دنیا مغرب کے سیاسی اور نظریاتی تسلط کے زیر اثر رہتی ہے چوتھا فرق عسکری جنگ کے نتیجے میں جنگی وسائل اور آبادیاں تباہ ہوتی ہیں جبکہ نظریاتی جنگ میں ایمان عقیدہ اور ان پر مبنی پختہ عزائم کو نشانہ بنایا جاتا ہے عسکری جنگ میں دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے جنگی وسائل افواج عسکری اور حکومتی اداروں کی تعمیرات کو تباہ کرے اور انہیں توپوں کا نشانہ بنائے یا انہیں جلا ڈالے یہاں تک کہ فوجی قوت کو دفاع اور نقل و حرکت سے بھی بے بس کر دے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جنگی وسائل جتنے بھی تباہ یا ناکارہ ہو جائیں جب تک دلوں میں مزاحمت اور دفاع کا پکا ارادہ موجود ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پر ایمان اور یقین موجود ہو اور مسلمان فوجیوں کے دلوں میں فتح حاصل کرنے کے مانوی اسباب موجود ہوں مثلا ایمان تقوی احساس ذمہ داری امیر کی تعت اور اجتماعیت کا احساس تو اسی صورت میں فوجی وسائل خواہ کتنے ہی کم یا کمزور ہوں پھر بھی وہ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے کمزور ہونے کی صورت میں ان کے سامنے تسلیم ہونے کی بجائے وقتی اور عارضی پسپائی کو ترجیح دیتے ہیں یہاں تک کہ کل کی لڑائی کے لیے دوبارہ تیاری کر کے میدان میں لوٹ آتے ہیں لیکن کبھی بھی اسلحہ دشمن کے حوالے نہیں کرتے لیکن نظریاتی جنگ میں دشمن کے ساتھ مزاحمت کے مذکورہ بالا تمام مانوی عوامل ختم کر دیے جاتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک جو مغرب کے مقابلے میں نظریاتی شکست سے دوچار ہوئے بڑی تعداد میں جنگی وسائل حتیٰ کہ ایٹم بم موجود ہونے کے باوجود بھی دشمن کے مقابلے میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انہوں نے جنگ شروع ہونے کے خطرے سے ہی اسلام دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا اور یہ ممالک سب کچھ ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ اپنے دین اور ملت کے خلاف دشمن کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں جو دشمن چاہتا ہے نظریاتی جنگ میں شکست کی صورت میں بڑی مقدار میں اسلحہ جنگی مہارت بھاری تعداد میں فوج کثیر مادی وسائل اور مضبوط معیشت میں سے کوئی بھی چیز دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانے اور ان سے دفاع یا مقابلہ کرنے کے لیے فائدہ نہیں دیتی جب تک اسلامی جنگجو کے دل میں ایمان اللہ کا خوف اسلام کی حقانیت پر اعتماد اور پکا یقین اور کفر سے نفرت موجود نہ ہو اس وقت تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمان فوجوں کو اللہ تعالی کی نصرت سے محروم کرنے کے لیے مغرب نے تمام مسلم ممالک کی مسلمان فوجوں دفاعی قوتوں اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی تربیت ایسے طریقے سے کی ہے کہ وہ اپنے دین عقیدے اور اس اسلامی روح سے محروم ہو جائیں جو کہ نصرت خداوندی کے معنوی عوامل میں سے ہیں یہ اسی بے دین تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج تقریباً تمام مسلم ممالک کی افواج سلیب کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے ہی ہم وطنوں اور ہم مذہب قوموں کے خلاف برسر پیکار ہیں کیونکہ نظریاتی جنگ نے ان کا ایمان عقیدہ اور دینی شعور و احساس یکسر ختم کر دیا ہے چھٹا فرق عسکری جنگ کی تباہ کاریوں کا اضالہ تھوڑے وقت میں ہو جاتا ہے جبکہ نظریاتی جنگ سے ہونے والی تخریب کی تعمیر کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں عسکری جنگ میں زیادہ سے زیادہ شہر گاؤں پل سڑکیں اور دوسری عام تنصیبات تباہ ہوتی ہیں جن کو دس پندرہ سال کے عرصے میں پہلے سے زیادہ بہتر بنانا ممکن ہوتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی دن بدن ترقی کر رہی ہے اور تعمیرات کے لیے نئے سے نئے وسائل اور میٹریل مواد ایجاد ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ صنعتی تجربات میں ترقی ہو رہی ہے لہذا ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تباہ شدہ عمارتیں اور تنصیبات پہلے سے زیادہ مضبوط اور شاندار بنائی جا سکتی ہیں لیکن وہ ذہنی افکار عقائد اور اخلاق جو نظریاتی جنگ کے نتیجے میں اکثر بدل چکے ہوں ان کے اثر اصلاح کرنے اور ان کو حق کی میزان کے مطابق کرنے کے لیے لا تعداد نشریات اشاعت اور تعلیم و تربیت کے ایسے نصاب جن کو انتہائی قابل اور ماہر اساتذہ اور امت کے مصلحین نے ترتیب دیا ہو کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے کوئی مختصر نہیں بلکہ ایک طویل عرصے کی مسلسل محنت اور کوشش درکار ہوتی ہے بہت سے مسلمان ممالک انگریزوں سے آزاد ہوئے لیکن برس ہاں برس گزرنے کے باوجود انگریزیت سے آزاد نہ ہو سکے اسی طرح بہت سے ممالک فرانس سے تو آزاد ہو گئے لیکن ان کے باشندوں کے افکار و نظریات اور طرز زندگی آدھی صدی گزرنے کے باوجود بھی فرانس کی ثقافت اور ان کی ترجیحات سے آزاد نہ ہوئی ایسے ہی کئی مسلم ممالک روس سے آزاد ہوئے لیکن ان کے باشندوں کی زندگی اور نظام سلطنت میں اسلام کو اب تک جگہ نہ مل سکی اور اب تک ان کے ادارے اسی روسی نظام کے ملحدانہ فلسفے کی بنیاد پر چل رہے ہیں اور مستقبل قریب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان ممالک میں حقیقی اسلام کو حاکمانہ حیثیت حاصل ہوگی اور لوگوں کی معاشرتی زندگی اسلام کا عملی نمونہ بنے گی اس مقصد کے حاصل ہونے میں ممکن ہے کہ صدیاں بیت جائیں یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نظریاتی جنگ کی تخریب عسکری جنگ کی تباہ کاریوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک اور دیرپا ہوتی ہے نظریاتی اور عسکری جنگ کے درمیان کچھ اور اعتبار سے بھی فرق پائے جاتے ہیں لیکن بحث کے زیادہ طویل ہونے کے خوف سے مذکورہ چند مثالوں پر اکتفا کیا گیا ہے جو کہ عنوان کی تشریح کے لیے یقیناً کافی ہے اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کی سازشوں کو سمجھ کر ان کے خلاف کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته